जब تو ڈبلو ڈبلو قرآن کا وقت بڑا مبارک وقت ہے لیکن خاص طور پر ماہ مبارک میں یہ وقت نور اللہ نور کی کیفیت اختیار کر جاتا ہے لیکن ہم تہجد کے وقت سے بھی فائدہ نہ اٹھا سکے بہت کم تھے جو تحجد میں اٹھے اور جو اٹھے وہ شہری کی تیاری میں لگ گئے تحجد کی نماز پڑھنے اور اللہ سے مانگنے کی بہت کم لوگوں کو توفیق ملی اور جنہوں نے مانگا بھی ان میں سے کسی نے تجزب کے ساتھ مانگا ڈل مل یقین کے ساتھ مانگا غفلت کے ساتھ مانگا لاپرواہی کے ساتھ مانگا جیسے اس بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگنا چاہیے تھا ویسے نہ مانگ سکے جیسے ابھی آگے ان اللہ بات آئے گی آج جبکہ جمعت الوداع ہے میں سوچتا رہا کہ اس اہم اجتماع میں کس حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کروں تو ایک حدیث اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے گزری جی چاہا کہ اسی حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کر دی جائیں اللہ تعالی بجے اور آپ سب کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ارشاد پر ایک ایک فرمان پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس حدیث کے راوی ہیں حضرت قبا بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور آپ سے میں نے سوال کیا من نجات سوال یہ تھا منجاتے من اللہ کے روی نجات کیسے ہو سکتی ہے ہم کیسے بچ سکتے ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ سوال دنیا کی پریشانیوں کے بارے میں بھی تھا اور آخرت کی پریشانیوں کے بارے میں بھی سوال تھا دونوں کے بارے میں سوال یا اللہ کے نبی ہم دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے کیسے بچ سکتے ہیں من نجات نجات کیسے ہو سکتی ہے ہمارے آقا نے جواب میں صرف تین باتیں ارشاد فرمائیں لمبی چوڑی تقریر نہیں کی بلکہ صرف تین باتیں ارشاد فرمائیں میں وہ تینوں باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا لیکن ان کے عرض کرنے سے پہلے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم ان تینوں باتوں پر عمل کریں گے اللہ عمل کرنا آسان فرمائے جب پوچھا کہ اے اللہ کے نبی پریشانیوں سے نجات کیسے مل سکتی ہے تو پہلی بات یہ فرمائی کہ ام لکھ کا لسانک اے اقبا اپنی زبان پر کنٹرول کرو اپنی زبان پر کنٹرول کرو یہ زبان تمہیں دنیا اور آخرت کی بہت سی پریشانیوں سے نجات دے دے گی یہ زبان جو گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے مگر اس کا کردار بہت بڑا ہے عربی میں کہتے ہیں جسم ہو سگیب و اس کا جسم بہت چھوٹا ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے مشہور حدیث ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تم مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں پہلی چیز ہے زبان زبان کی حفاظت کی زمانت دو کہ ہماری زبان غلط استعمال نہیں ہوگی ہماری زبان سے اللہ کو ناراض کرنے والا کلمہ نہیں نکلے گا ہماری زبان سے مسلمانوں کو لڑانے والی باتیں نہیں نکلیں گی ہماری زبان سے دوسروں کی غیبت اور چغلی اور بہتان تراشی نہیں ہوگی ہماری زبان جھوٹ نہیں بولے گی ہماری زبان شرکیہ اور کفریہ کلمات نہیں بکے گی ضمانت مجھے دے دو جنت کی ضمانت میں تمہیں دے دیتا ہوں اور دوسری چیز اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو ان دو چیزوں کی تاکید فرمائی اور ایک حدیث ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور چہیتے صحابی حضرت معذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے انہیں پوچھا اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے دو سے دور کر دے اور جنت کے قریب کر دے اللہ کے نبی نے جواب میں توحید کا ذکر کیا رسالت کا ذکر کیا ان پر ایمان لاؤ نماز قائم کرنے کا حکم دیا زکوۃ ادا کرنے کا حکم دیا حج کا حکم دیا ساری باتیں ارشاد فرمانے کے بعد آخر میں فرمایا معاذ میں تجھے وہ چیز نہ بتاؤں جس چیز پر ان سب کا مدار ہے عرض کیا ضرور ارشاد فرمائیے فرمایا زبان پر کنٹرول رکھو عرض کیا اے لیکن ابھی کیا زبان کی باتوں کی وجہ سے بھی ہم دو میں جا سکتے ہیں آقا نے فرمایا کہ اے آز بہت سے لوگ اپنی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے دو میں جائیں گے ایک حدیث میں آکا نے فرمایا بعض اوقات انسان کی زبان سے ایک کلمہ نکلتا ہے اس کلمے کی عظمت اور اہمیت کا اسے احساس نہیں ہوتا لیکن یہ کلمہ اس کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے اور بعض اوقات اس کی زبان سے ایک کلمہ نکلتا ہے جس کے خطرناک ہونے کا اسے احساس بھی نہیں ہوتا لیکن یہ کلمہ اس کو دو سخ میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے کوئی کلمہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور کوئی کلمہ دوزخ میں لے جانے کا ذریعہ آپ دیکھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ بھی تو ایک کلمہ ہے اشحد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لا یہ بھی تو ایک کلمہ ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا بل اللہ مسل علی محمد یہ بھی تو کلمے ہیں جو کہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے کسی مسلمان کا نقصان ہو گیا حادثہ پیش آ گیا اس کے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا اس کا بیٹا چل بسا اس کا بھائی حادثے کا شکار ہو گیا وہ دکھی ہے ہم نے زبان کے ذریعے سے اس سے تعزیت کی اس کے زخم پر مرہم رکھی یہ کلمہ یہ تعزیت والا کلمہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے بیمار تھا دل شکستہ ہمت ٹوٹی ہوئی اور ہم نے جا کر اس سے عیادت کی اس کو ہمت دلائی اللہ سیب دے گا اللہ شفا عطا فرمائے گا یہ کلمہ ہے اور یہ کلمہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے دو بھائیوں میں اختلاف تھا ناراضگی تھی دوری تھی ہم نے ایسا کلمہ کہہ دیا جس کے طرف دونوں میں جوڑ پیدا ہو گیا سلح ہو گئی ہے کلمہ لیکن یہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے اور دوسری طرف جو دو شخص شرک کی بات کرتا ہے کفر کی بات کرتا ہے نبی کی توہین کرتا ہے قرآن کی توہین کرتا ہے صحابہ کی توہین کرتا ہے دلوں کو دکھاتا ہے دلوں کو توڑتا ہے دلوں میں نفرت پیدا کرتا ہے لوگوں کو لڑاتا ہے یہ بھی تو کلمہ ہی کہتا ہے زبان سے کلمہ کہتا ہے مگر یہ کلمہ دو میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے یہ حدیث میں آتا ہے سرد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کوئی ایسی بات کہی جسے سن کر کوئی مسلمان کوئی شخص مشتعل ہو گیا اور اس کی وجہ سے اس نے دوسرے مسلمان بھائی کو قتل کر دیا قتل کرنے والا اور اس نے ایسی بات کہی جو اس کو مشتعل کرنے کا اور قتل پر امادہ کرنے کا سبب بن گئی تو آقا نے فرمایا جس کی زبان سے یہ کلمہ نکلا جو دوسرے مسلمان کو قتل کرنے کا سبب بن گیا قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا ہاضا آن رحمت اللہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہے شرابی نا امید نہیں زانی نا امید نہیں بے نماز نا امید نہیں لیکن مسلمان کے قتل پر امادہ کرنے والا ایک کلمہ جس نے کہا فرمایا اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے اللہ کیا ہو گیا ہمیں یہ ملک اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت کون سی نعمت ہے جس نعمت سے اللہ پاک نے اس ملک کو نہیں نوازا میں اکثر بہت بڑے آدمی ہمارے اس کراچی کے ان کا یہ کال سنایا کرتا ہوں کہ وہ کہتے تھے کہ یہ پاکستان سورہ رحمان کی تفسیر ہے ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے پاکستان والوں سے سوال کی ہے بار بار ابھی ائی آلبی کو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے دنیا کی عالمی منڈی میں جائیں آپ کو پتہ چلے پاکستان کے پھل پاکستان کے غلے پاکستان کی سبزیاں پاکستان کا اناج دنیا بھر کے پھلوں اناجوں اور سبزیوں میں نمایا مقام رکھتا ہے جو لذت پاکستان کے پھلوں میں ہے آم میں ہے کینو میں ہے مالٹے میں ہے امرود میں ہے کیلے میں ہے بہت کم ملکوں کو وہ لذت نصیب ہے اور پھر یہ روشنیوں والا شہر لیکن دن دیہاڑے ایسے قتل ہو رہے اور قتل کس کے کس کا قتل مسلمان کا قتل کلمہ پڑھنے والے کا قتل بے گناہ کا قتل ایسے قتل ہو رہے جیسے جنگل میں درندوں کا قتل ہوتا ہے بلکہ درندے بھی محفوظ ہیں مگر اس ملک کے اس شہر کے رہنے والے باشندے محفوظ نہیں ہیں نہ قتل کرنے والے کو پتا میں کیوں قتل کر رہا ہوں اور نہ جسے قتل کیا جا رہا ہے اسے پتا کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے میرا کیا جرم ہے ڈبلو ڈاٹ ڈا ڈا تو فرماتے کہ جس نے ایک کلمہ کہا جو مسلمان کو قتل کرنے کا سبب بن گیا تو قیامت کے دن یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا تو اس بد کا کیا بنے گا جو براہ راست اس قتل میں خود ملوث ہوتا ہے کلمے کی بات کر رہا تھا زبان زبان آقا نے فرم زبان کو کنٹرول میں رکھو نکاح کے موقع پر جو آیات پڑی جاتی ہیں خطبہ نکاح میں جو آیات پڑی جاتی ہیں ایک چیز تو یہ کہ ان آیات میں چار دفعہ حکم ہے اتق اللہ اطقاللہ اللہ اللہ سے ڈرتے رہنا اے بی بی اللہ سے ڈرتے رہنا اس دیواجی زندگی اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارنا اور ایک آیت جو پڑھی جاتی ہے اس میں یہ ہے اتق اللہ قولا سدیدہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور درست بات کہنا زبان کا صحیح استعمال کرنا یہ آقا نے آیت منتخب کی ہے خطب نکاح میں پڑھنے کے لیے اس لیے کہ میاں بیوی بی ایک نئے سفر کا آغاز کر رہے ہیں ان کو نصیحت کی جا رہی ہے دیکھو زبان کا درست استعمال کرنا زبان کا درست استعمال نہ کرنے کی وجہ سے بہت سے گھر دوزخ بن جاتے ہیں بہت ساری طلاقیں جدائیاں زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں میاں بیوی بی اور ان کے خاندان کے درمیان جنگ اور لڑائی اور تلخی یہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہوتی ہے بعض اوقات شوہر زبان پر کنٹرول نہیں کرتا اور بعض اوقات بیوی بی زبان پر کنٹرول نہیں کرتی بات بڑھتی چلی جاتی ہے حد تک کتلا تک نوبت پہنچ جاتی ہے گھر اجر جاتے ہیں بچے یتیم ہو جاتے ہیں زندہ ماں باپ کے یتیم بچے بے سہارا بچے سبب کیا بنا یہ زبان یہ زبان کا غلط استعمال ہماری بہت ساری بہنیں اور بہت ساری بیٹیاں اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھ پاتی اپنا گھر تباہ کر لیتی ہیں اور کتنے لوگ ہیں اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے اپنی نیکیوں کا امبار جلا کر راک کر دیتے ہیں نیکیوں کا ڈھیر یہ کام تو شاید ہی کوئی مسلمان اس سے بچا ہوا ہو بگرنا کیا نمازی اور کیا حجی سارے اس میں ملوث ہیں کہ زبان کے ذریعے سے اپنی نیکیوں کے امبار کو آگ لگا دیتے ہیں کیسے دوسرے مسلمان کی غیبت اور چگلی کی ذریعے ہے غیبت کی بیماری ایسی عام ہے شاید ہی کوئی خوش قسمت بچا ہوا ہو جہاں دو بیٹھتے ہیں تیسرے کی برائی شروع کر دیتے ہیں اور یہ بیماری خواتین میں زیادہ فارغ بیٹھی ہے گھر میں کوئی کام نہیں ہے دو جمع ہو گئی تین جمع ہو گئی کسی دوسری بہن کی غیبت اور چولی شروع کر دی محلے میں کیا ہو رہا ہے فلاں کیا کر رہی ہے بس تجسس تجسس اور پھر تبصرے اور زبان کا غلط استعمال ایک ساتھی یہاں آتے ہیں اور نے یہاں نیا نیا ہوٹل بنایا تو ابتدا میں کچھ لوگ کم ہی آتے ہیں مجھے بتانے لگے کہ مولانا میں دیکھتا ہوں میرے ہوٹل میں دو آدمی بیٹھے ہوتے ہیں وہ تیسرے کی قیمت کر رہے ہوتے ہیں اقتفاق سے تیسرا آ جاتا ہے ان میں سے ایک اٹھ کر چلا جاتا ہے تو یہ جو جاتا ہے پھر اس کی عبت شروع کر دیتے ہیں آئے, آپ اندازہ کریں اگر ایک شخص دن میں دن میں دو دفعہ قیمت کرتا ہے تو مہینے میں ساٹھ دفعہ ہوا سال میں سات سو بیس دفع ہوا اور دس ہزار میں دس سال میں سات ہزار دو سو بار اس نے گویا کہ غیبت کی ہے دس سال میں سات ہزار دو سو آپ پچاس سال ساٹھ سال کی زندگی کا حساب لگائیں کتنی غیبت کی ہے اور کتنوں کی غیبت کی ہے اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جب یہ لوگ آئیں گے تو جن کی غیبت کی ہوگی غیبت کرنے والوں کی نیکیاں لے کر ان کو دے دی جائیں گی بتائیے جس نے دس سال میں سات ہزار دو سو بیس ہزار بیس سال میں چودہ ہزار چار سو اور چالیس سال میں اٹھائیس ہزار آٹھ سو غیبتیں کی ہیں یا اتنے لوگوں کی इस کی ہے جب اس کی نیکیاں سب کو دی جائیں گی تو اس کے پاس کیا بچے گا ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے ان کو پتا چلا کہ فلاں فلاں شخص میری غیبت میں ملوث ہے تو فرمایا کہ ان سب کی خدمت میں میری طرف سے ہدیے بھیج دو یہ میرے محسن ہیں پوچھا کیسے حضرت آپ کے محسن ہو گئے یہ تو آپ کی برائیاں کرتے ہیں فرمایا قیامت کے دن ان کی نیکیاں مفت میں مجھے مل جائیں گی میں نے کیا کچھ بھی نہیں اور ان کی نیکیاں مجھے مل جائیں گی میرے گناہ معاف ہو جائیں گے تو یہ میرے محسن ہوئے یہ تو میرے لیے نیکیوں کا سامان جمع کر رہے تو بھائیو جتنا دور تک چلے جاؤ آقا کی بات سچ ہے بہت سی مصیبتیں بہت سی پریشانیاں زبان کی وجہ ہیں گھروں کی پریشانیاں بازاروں کی پریشانیاں جماعتوں کی پریشانیاں یہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے بڑے بڑے بول بولتے ہیں لوگ بڑے بڑے بول ارے ٹھانتے نہیں ہو میں کیا ہوں میں کون ہوں اچھی ٹھانتے نہیں ہو میں کون ہوں اللہ اکبر بڑے بڑے بول زبان سے بولتے ہیں اور اللہ کو یہ بڑے بول پسند نہیں ہے ایک اللہ والا جنگل میں آرام کر رہا تھا تھک گیا چلتے چلتے پھیٹ گیا ایک مشکرا سا سرمایہ دار وہاں سے گزرا ٹھوکر ماری اللہ والے نے ذرا سخت الفاظ میں بات کی ارے بدتمیز ارے حوان کیا انسانوں کی طرح رہنا نہیں آتا سرمایہ دار چیخ اٹھا ارے جانتے ہو میں کونوں؟ کون ہوں کون ہوں کتنی دولت ہے میرے پاس اتنے نوکر ہیں میرے پاس اتنے بنگلے ہیں میرے پاس یہ ہے اور وہ ہے اللہ والے نے کہا یہ ساری چیزیں تو باہر کی ہیں یہ بتا تیرے اندر کیا ہے اللہ کے ہاں باہر کی چیزیں نہیں دیکھی جائیں گی اللہ کے ہاں تو اندر کی چیز دیکھی جائے گی تو جب ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ یلا سوال کیا یا رسول اللہ نجات کیسے ملے گی مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات تو پہلی بات جو فرمائی فرمایا کہ املک علی کا لسانک اپنی زبان پر کنٹرول کرو مصیبتوں سے نجات ملے گی گھروں کے جھگڑے ختم ہوں گے میاں بیوی بی میں محبت ہوگی اگر زبان پر کنٹرول کر لے دوسری نصیحت فرمایا کہ بل یسا کا کوشش کیا کرو کہ اپنا زیادہ وقت گھر میں گزارو مارکیٹوں میں نہیں بازاروں میں نہیں اور دوسروں کے گھروں میں بھی نہیں اور ہوٹلوں میں بھی نہیں کوشش کرو اپنا زیادہ وقت گھر میں گزارو یا تو وقت گزارو اللہ کے گھر میں یا وقت گزارو اپنے گھر میں بازار میں جاؤ تو مجبوری کے تحت جاؤ شوق کے تحت نہیں بہت سے لوگ ہیں جنہیں بازاروں میں پھرنے کا شوق ہے حد یہ کہ ہماری خواتین کو بھی بڑا شوق ہو گیا بازاروں میں پھرنے کا یہ مبارک مہینہ اس مبارک مہینے کی مبارک راتیں کتنی ہی بہنیں اور بیٹیاں ایسی ہیں جو عید کی تیاری کے نام پر سرے شام گھر سے نکلتی ہیں اور ساری رات بازاروں میں پھرتی ہیں بے پردہ بے ہجاب مرد دھکے دے رہے کندے سے کندھے لگ رہے لانتی جگہ بازار اور وہاں پھر رہی ہیں پوری پوری رات وہاں گزار کے واپس آتی ہیں اور خوش ہوتی ہیں کہ شاپنگ کر کے آئی ہیں اور بہت سی خواتین اس طرح شاپنگ کرتی ہیں کہ مردوں کو ان کے شوہروں کو قرضے اٹھانے پڑتے ہیں مجبور کرتی ہیں اپنے مردوں کو کہ وہ ان کے شوق پورے کرنے کے لیے قرضے لیں نئے کپڑے نیا فرنیچر نئے پردے نئے قالین نئی نئی چیزیں نئے نئے شو پیس لوگ آئیں گے عید ملنے کے لیے تو کیا سوچیں گے وہی چیزیں رکھی پچھلے سال والی جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کو پتا بھی ہے ابھی سعودیہ کے سفر سے واپسی ہوئی اللہ اکبر وہاں کی کرنسی بڑی مضبوط تمہایں بہت اچھی لیکن پھر بھی بہت سارے سعودی مقروض ہی رہتے بجا کیا ہے خواتین کی شاپنگ اصل بجا نئے نئے کپڑے اور پھر آپس میں خواتین کے درمیان مقابلہ یہ بڑے طبقے کی خواتین جن کو ہم کہتے ہیں ان میں مقابلہ میں نے جو شرٹ پہنی ہے یہ فلاں امریکی کمپنی کی ہے میں نے جو پہنی ہے یہ انگلینڈ کی فلاں کمپنی کی ہے اور اللہ اکبر کیسے کہیں بظاہر تو سعودی خواتین بھی خوب پردہ کرتی ہیں پیروں تک پردہ ہاتھ بھی نظر نہیں آتے لیکن جو لباس ان کے درمیان مقبول ہو رہے ہیں وہ لباس ناقابل بیان ہے آپ دکانوں پر دیکھیں تو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم سعودیہ میں پھر رہے ہیں یا فرانس کے کسی شہر میں پھر رہے ہیں یا امریکہ کسی, کسی شہر میں پھر رہے ایسے خلیج قسم کے بڑکیلے اور ارانیت کو ظاہر کرنے والے لباس اور ساتھیوں نے بتایا کہ عید کے موقع پر انتہا رواج ہے کہ گھر کی ساری چیزیں بدل دونانچے مقروض رہتے ہیں تو بہت سی خواتین اپنا وقت بازاروں میں ضائع کرتی ہیں بہت سے مرد ضائع کرتے ہیں بڑے گویا کہ با وفا قسم کے برتھ سارا شاپنگ کا سامان بیچارے نے اٹھایا ہوا ہے بیگم آگے آگے جا رہی ہے یہ پیچھے پیچھے نوکروں کی طرح پھر رہا ہے ایک گود میں بچہ دوسرے ہاتھ میں بھاری سامان اور بیگم کا دل نہیں بھر رہا یہ لے رہی ہیں وہ لے رہی ہیں آخر میں موزے کا ایک جوڑا اس بیچارے کو بھی لے کر دے دیا لے کیا یاد کرے گا حکیم حضرت حضرتانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بازار ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہیں ضرورت پیدا کرنے کی جگہ نہیں ہے اور آج ہم بازاروں میں جا کر ضرورت پیدا کرتے ہیں ضرورت تو وہ ہوتی ہے جس کو گھر میں احساس ہو اس اس چیز کی ضرورت ہے آج بہت سے مرد اور بہت سے عورتیں بازار میں جاتے شاپنگ کے لیے دیکھے چکر لگاتے ہو سکتا ہے ہمیں بھی کوئی چیز پسند آ جائے یعنی ضرورت پیدا کرتے ہیں وہاں جا کر ضرورت پوری نہیں کرتے تو پریشانیاں مصیبتیں قرضے لے رہے سودی قرضے لے رہے اچھی اچھی تنخواہیں مگر قرضے لے رہے اپنی بیگمات کا شاپنگ کا شوق پورا کرنے کے لیے اور شادیوں بیاہوں میں نمود و نمائش کے لیے اگر آقا کے فرمان پر عمل کیا ہوتا تو کتنا سکون ہوتا پر میں کیول یس آکا کا دکھ اے قبا کوشش کرو کہ زیادہ وقت گھر میں گزرے بازار میں نہیں اور قربان گاؤں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک پر آپ گھر میں ہوتے تھے تو گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے تھے جھاڑو بھی دے لیتے تھے بکری کا دودھ نکال لیتے تھے ٹوٹے ہوئے جوتوں کو سی لیتے تھے پھٹے ہوئے کپڑوں کو سی لیتے تھے گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے تھے ہاں آج صبح کر رہا تھا کہ آج بعض مرد یہ سمجھتے ہیں اگر میں نے عورت کا ہاتھ بٹا دیا بیوی کا ہاتھ بٹا دیا تو اس کے دل سے تو میرا وہ بھی ختم ہو جائے گا میں نے اگر برتن دھو دیے تو میں تو اس کی نظروں سے گر جاؤں گا یا اللہ نہ کرے یہ حادثہ پیش آ گیا کہ میں نے پوچا دے دیا گھر میں تو بس میں تو کیا اس کی نظروں میں بکت کیا رہے گی ارے میری اور آپ کی بکت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہیں ہے حضور گھر میں ہاتھ بٹھاتے تھے اور کسی کام کے کرنے میں بھی اپنی توہین محسوس نہیں فرماتے تھے تیسری نصیحت فرمایا کہ اے کبا بب کی علا خطی اتک اپنے گناہوں پر رویا کرو یہ تیسری نفیت فرمائی ہے حضور نے ارے صحابہ تو نیک لوگ تھے وہ تو امت کا سرمایہ ہیں وہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں وہ حق کا معیار ہیں ان کے گنا ہوں گے لیکن اس کے باوجود آ کا فرماتے ہیں کہ اپنے گناہوں پر رویا کرو رونا تو ہمیں چاہیے جن کی زندگی کے رات اور دن سال اور مہینے گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے اللہ کو گناہوں پر رونے والے بندے بڑے پسند ہیں ایک حدیث نظر سے گزری حدیث میں آتا ہے جبرائیل امین آتے ہیں فرشتوں کے ساتھ شب قدر میں اور پھر فرشتوں سے کہتے ہیں آؤ میں تمہیں ایک ایسی عبادت دکھاؤں جو عبادت صرف زمین پر ہوتی ہے آسمان پر نہیں ہوتی آسمان میں قیام بھی ہے رکو بھی ہے سجود بھی ہے ذکر بھی ہے دعا بھی ہے تسبی بھی ہے تحمید بھی ہے تحلیل بھی ہے لیکن ایک ایسی عبادت ہے جو زمین پر ہوتی ہے مگر آسمان پر نہیں ہوتی فرشتے حیرت سے تکتے ہیں کیا آسمان پر تو ساری عبادتیں ہوتی ہیں کون سی عبادت ہے جو ہم نہیں کرتے تو امین فرماتے ہیں یہ ہے, ہے گناگاروں کا رونا اور تھونا اور یہ ایسی عبادت ہے کہ اے فرشتوں اللہ کو ہماری تسبیح اور تحمید سے بھی زیادہ محبوب ہے گناگاروں کا رونا اللہ پاک کو فرشتوں کے ذکر و بآ سے حمد دو سنا سے زیادہ پسند ہے اللہ کے نیک بندے اللہ اکبر معمولی سی خطا ہو گئی اور ساری زندگی روتے رہے سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھیں خطا ہوئی ہے اجتہادی خطا مگر ساری زندگی روتے ہوئے گزار دی بعض روایات میں آتا ہے اتنا روئے ہیں کہ رونے کی وجہ سے چہرے پر نشان پڑ گئے اے شعیب علیہ اسلام کے بارے میں آتا ہے ڈبلو روئے کہ بنا جاتی رہی اللہ نے بنائی پھر لٹا دی پھر رونے لگے پھر بنا جاتی رہی اللہ نے پوچھا اے شعیب کیوں روتے ہو اتنے کیوں روتے ہو بنا جاتی رہی کیا گنا ہوا ہے تم سے جو اتنا روتے ہو ارض کیا اے اللہ اے اللہ نہ گناہوں کی وجہ سے روتا ہوں نہ دو کے ڈر سے روتا ہوں میں تو تیرے دیدار کے شوق میں روتا ہوں ایسے اللہ سے رونے والے اور ہمارے آقا نے فرمایا اور بھائیو آقا نے فرمایا جس کی آنکھ سے اللہ کے ڈر سے آنسو نکل آئے اگر وہ بہت چھوٹے سے آنسو کیوں نہ ہوں آقا نے فرمایا کہ جس چہرے پر وہ آنسو گریں گے اللہ اس چہرے پر دوزت کی آخ کو حرام کر دیں گے بشرطے کے پھر ان آسو کی لاج رکھے رو پڑا اللہ کے سامنے اور پھر ان آنسو کی لاج رکھی جاننی دئے میرے بھائیوں میری بہنوں دوزک کی آگ ایسی سخت اور خوفناک ہے کہ اگر ساتوں سمندروں کا رخ دوزک کی آگ کی طرف پھیر دیا جائے تو یہ ساتوں سمندر دوزک کی آگ کو نہیں بجھا سکتے لیکن ایک گار بندے کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر سے نکلنے والے آنسو کے چند کترے یہ دو سب کی آگ کو بجا دیتے ہیں اللہ ارے اللہ کے سامنے بو اور اس طریقے سے رو بو جیسے حضرت آدم علی السلام روئے تھے اس یقین کے ساتھ مانگو اللہ سے جیسے کہ اللہ سے اللہ کے حبیب نے مانگا ویسے مانگو اللہ سے جیسے اللہ سے اصحاب تحف نے مانگا قربانی دینے والے نوجوان اللہ کے لیے عہد قربان کیے خاندان قربان کیے مستقبل قربان کیا اب اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا آتی نا ملد ان کا رہما بحجی من امرنا رشدا اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے خصوصی رحمت عطا فرما دے اور ہمارے معاملے میں آسانیاں پیدا فرما دے اللہ ضالبوں کے ظلم سے بچا لے اللہ نے دعا کو قبول کیا اور پھر تین سو سال تین سو نو سال تک سلا دیا اور پھر جب اٹھے کل تھے آج ہیرو بن گئے ارے اللہ کے بندو اللہ سے ویسے مانگو ہاں میرے خالق کیسے کہیں میں تو کہتا ہوں اللہ مجھے معاف فرمائے اگر میں غلط کہتا ہوں کبھی کبھی کہتا ہوں اللہ سے وہ ایمان مانگو جو مصر کے جادوگروں کو اللہ نے عطا کیا تھا اور پیسے مانگو جیسے مصر کے جادو گھروں نے اللہ سے مانگا ہم تو پچاس سالہ مسلمان ہیں نا بلکہ ہمارے گھروں میں سو سال سے ایمان ہے دو سو سال سے ایمان ہے پانچ سو سال سے ایمان ہے ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جن کے گھروں میں چودہ سو سال سے ایمان ہے سات سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں جن کے رشتے جن کے نصب جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں اور جن کے رشتے صحابہ سے جا کر ملتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے گھروں میں چودہ سو سال سے اسلام ہے ایمان ہے قرآن ہے دین ہے نماز ہے لیکن مصر کے جادوگروں کے گھر میں تو ابھی ابھی ایمان آیا آج ایمان لائے ہیں آج ایمان لائے کل نہیں اور سال پہلے نہیں اور دس سال پہلے نہیں ابھی ایمان لائے ہیں ابھی ہے تو علیہ السلام کو دیکھا ہے موجودہ دیکھا ہے تو ایمان قبول کر لیا سجدے میں گر پڑے ابھی ایمان لائے اور وقت کی سپر پاور کا حکمران دمکی دیتے ہیں اگر تم نے ایمان نہ چھوڑا تو عبرت کا نشان بنا کر سولیوں پر لٹکا دوں گا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا ارے ایمان نے کیسا مضبوط کر دیا ایک دن کے ایمان نے چند گھنٹوں کے ایمان نے کہ اکڑ کر کہتے ہیں لنڈو سیرا کا جا انا منل بچی ایک طرف اللہ کے دلائل ہیں اور دوسری طرف تیری طرف دھمکیاں ہیں اور تیرا اقتدار ہے اللہ کی آیات کے مقابلے میں دلائل کے مقابلے میں ہم تیری دھمکیوں کو کچھ بھی حیثیت نہیں دیتے جو چاہتے ہو کر لو ایک دو فراؤن سے یوں کہا اور اللہ سے مانگا آئے اللہ سے مانگا ارے میں کہتا ہوں وہ مانگا کرو جو مصر کے جادوگروں نے مانگا اور اس یقین کے ساتھ مانگو جس یقین کے ساتھ ساحران مصر نے مانگا کیا مانگا عجیب دعا مانگی ربنا افرین علینا صبر بتوفنا مسلمین اے ہمارے رب ہم پر صبر ان ڈھیل اللہ لگتا ہے یہ ظالم ظلم کی انتہا کر دے گا ہمیں ایمان سے پھیرنے کے لیے ظلم کی انتہا کر دے گا مولا ہم پر صبر ان دے سر لے کر پاؤں تک ہمیں صبر عطا فرما دے صبر کی صفت سے متصف کر دے اے اللہ صبر ان ڈھیل دے تاکہ ہم کہیں جبر و تشدد سے پریشان ہو کر ایمان کا دامن نہ چھوڑ دے اور دعا کرتے بتبنا مسلم اے اللہ اب ہمیں موت دینا تو اسلام کی حالت میں موت دینا ہم نہیں مرنا چاہتے کفر کی حالت میں اے اللہ اب تو اسلام کی حالت میں مرنا چاہتے ہیں بہت بڑی دعا کی ہے ساحران مصر نے خاتمہ بالایمان کی دعا خوش نصیب ہے وہ جو دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا گیا اور رب کعبہ کی قسم رب کی قسم ڈال رو اور پونڈ اور سونے چاندی کے ڈھیر پر بیٹھا ہو مگر دنیا سے ایمان سے محروم ہو کر گیا تو سب سے بڑا بد نصیب ہے اللہ سے خاتمہ بالایمان ایمان مانگا کرو اللہ خاتمہ کرے تو ایمان پر کرے اللہ کو واسطہ دیا کرو مولا تجھے تیرے سارے ناموں کا واسطہ رحمان رحیم کریم سمی علیم بصیر خبیر بہب رسا پتا علیم قابض قابل ہونے کا واسطہ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ایمان سے محروم نہ فرمانا ایمان کے بغیر تنیا سے لے جانا تو ویسے مانگو اللہ کے بندو اس یقین کے ساتھ مانگو جیسے ساحلہ نے مصر نے مانگا اور میں اس نے اس دن وعدہ کیا تھا کہ حضرت آسیہ کا بھی ذکر خیر کروں گا میں کہ ویسے مانگو ویسے مانگو جیسے فرعون کی بیوی بی حضرت آسیہ نے مانگا وہ میرے اللہ تیرا بھی عجیب انتخاب ہے فرعون اپنے آپ کو اقلی کل سمجھتا ہے بہت کچھ دیا اللہ نے مگر ایمان سے محروم ہے اور اس کی بیوی بی اس کے گھر میں رہنے والی حضرت آسیہ اللہ نے ان کے سینے کو ایمان سے روشن کر دیا اللہ اکبر بعض کتابوں میں لکھے فرآن بدترین جبر و تشدد پر اتر آیا حض آسیہ کو ایمان سے پھیرنے کے لیے مگر کہہ دیا ایفرآن اب ایمان کو نہیں چھوڑ سکتی جو چاہتے ہو کر لو اس نے آخری آخری جو ظلم کیا لکھا ہے کہ نیچے لٹا دیا اور اپنے کرندوں کو حکم دیا اس کے ہاتھوں میں اس کے پیروں میں میخیں ٹھوک دو میخیں ٹھوک دی گئیں کسی مرد کے ہاتھوں میں میخیں ٹھوکی جاتی وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا اور یہ تو سن کے نازک ہے ایک نازک سی عورت محے ٹھکی ہوئی ہے اور نیچے لیٹی ہوئی ہے اللہ اکبر اپنے اللہ سے دعا کرتی ہیں عجیب دعا کی ہے رب بلی اندک بیل جنا منج جنی من فر اون عملی منج جنی من القومی میرے رب میرے رب میں اس کے ان کے محال کو ٹھوکر مارتی ہوں میں اس کو بھی ٹھوکر مارتی ہوں تم میرے لیے اللہ کیسی بوا ہے کیسی بھائی میرے لیے اللہ جنت میں اپنے پاس گھر بنا دے اللہ اپنے پاس اے اللہ اپنے پاس جنت میں میرے لیے گھر بنا دے رب بلی لی کبئی تنفیل جنہ یہ اللہ کی محبت میں مستقرک ہو کر کہہ رہی ہیں میرے رب اپنے پاس میرا گھر بنا دینا تاکہ میں تیرا دیدار کرتی رہوں میں آپ سے بھی کہوں گا ایک بزرگ کے بارے میں انہوں نے سنا میں بھی انشاءاللہ کروں گا کہ ایک ساتھی نے بتایا ان کے گھر میں جانا ہوا تو دیکھا کہ سامنے یہ دعا لکھی ہوئی ہے آسیہ کی دعا رب لی تنفی جن میرے, میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دینا اور مجھے سرعون کے اور اس کے ظلم سے اور اس کے امال سے اللہ نجات دے دے سراؤن جب مجبور ہو گیا اپنے کرندوں کو حکم دیا جاؤ اوپر چڑھ کر ایک بھاری چٹان اس کے چہرے پر گرا دو لیکن قبل اس کے چٹان گھراتے اللہ نے حضرت آسیا کی روح کو قبض کر لیا اپنے پاس بلا لیا اور عجیب بات بتاؤں یہ بعض کتابوں میں لکھا ہے جنت میں صرف ایک نکاح ہوگا اور وہ نکاح ہوگا حضرت آسیہ کا اللہ اکبر اللہ فرمائیں گے اوہ میری بندی تو نے میری محبت میں میری خاطر وقف کے بڑے بادشاہ کی شوہر ہونے کو ٹھکرا دیا تھا محل کو ٹھکرا دیا تھا آج آج میں تیرا نکاح کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ کے ساتھ کرتا ہوں بعض کتابوں میں لکھ حضرت آسیہ کا نکاح جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا تو بھائی وہ ویسے مانگو جیسے حضرت آسیہ نے مانگا اس یقین کے ساتھ مانگو اس ایمان کے ساتھ مانگو جیسے انہوں نے مانگا عرض کر رہا تھا کہ حیرت اقبا بن عامر نے سوال کیا رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی دنیا اور آخر کی پریشانیوں سے نجات کیسے ملے گی آقا نے تین باتیں ارشاد فرمائی پہلی بات یہ اپنی زبان پر کنٹرول کرو دوسری بات کوشش کرو کہ زیادہ وقت گھر میں گزرے بازاروں اور مارکیٹوں میں نہیں تیسری بات فرمایا کہ اپنے گناہوں پر رویا کرو اور میرے بھائیو اللہ سے تو ہر وقت مانگنا چاہیے خوشحالی میں بھی بدحالی میں بھی صحت میں بھی بیماری میں بھی امیری میں بھی فقیری میں بھی ہر حال میں اللہ سے مانگنا چاہیے لیکن ہمارا حال تو اس وقت یہ ہے ہم ہر وقت اس وقت ہر طرف سے بمر میں پھنسے ہوئے ہیں آناپ ایسے گمبیر ہیں کہ معاذ اللہ لوگ باتیں کر رہے ہیں پاکستان کے ٹوٹ جانے کی باتیں نہ امن ہے نہ تحفظ ہے نہ بجلی نہ گیس نہ دوسری سہولیات اور کوئی حکمران نہیں سب لوٹے آج بھی ہم نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا تو کب کریں گے اللہ کے بندوں کب کریں گے اللہ کی طرف رجوع اور جو مسائل ہم پر آ رہے جو حالات ہم پر آ رہے اللہ کے سوا ان کو کوئی حل نہیں کر سکتا ہم بے سہارے ہیں اس وقت کوئی سہارا نہیں سوائے اللہ کے سہارے کے اللہ سے مانگو چند دن رہ گئے چند راستے رہ گئی ان کو ضائع مت کرو زور لگا دو اللہ کے بندو ٹھیک ہے رحمت کا اشرہ گزر گیا مغفرت کا اشرا گزر گیا مگر آخری اشرے کی تو کچھ راتیں کچھ دن باقی ہیں ایک حدیث میں ہمارے آقا نے فرمایا اللہ پورے رمضان میں جتنے لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں ان سب سے زیادہ رمضان کی آخری رات لوگوں کو دوزخ سے آزاد کیا جاتا ہے تو اب بھی وقت ہے اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو بھائیوں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرو میں یہ سمجھوں یہ کراچی کے حالات میری بد کی وجہ سے ہیں آپ یہ سمجھیں یہ ہماری بد کی وجہ سے ہیں ہم میں سے ہر ایک اللہ کی طرف رجوع کرے اللہ سے سچے دل سے مانگے یقین کے ساتھ مانگے اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ ہم غریبوں پر بے بسوں پر بے کسوں پر ضرور ترس کھائے گا اس کی رحمت متوجہ ہوگی اس کے ہمارے حالات بدلیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ, آپ سب کو زندگی کی آخری سانس تک اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے میں آخر ادا ڈاٹ ڈاٹ کام